بسم اللہ الرحمن الحیم کتاب بدء بد قال کال الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ البخاری رحمه اللہ تعالیٰ آمین الباب الاول کئی فقان اب الواحیہ الا رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و علی وسلم اب یہ ترجمت الباب ہے جو کل میں نے سمجھایا اب آپ دیکھیں گے ترجمت الباب میں حدیث شروع ہونے سے پہلے امام بخاری ایک آیت کریمہ لائے ہیں وہ استدلال کے لیے ہوتی ہے اور اشارہ دیتی ہے کہ اس باب سے جو کچھ احادیث اس باب میں امام بخاری نے لی ہیں تو ان کی مراد کیا ہے ان حادیث کو اس باب کے تحت لینے کی تو مراد کو بیان کرنا مقصود کو بیان کرنا کہیں اپنے مذہب فقی کو بیان کرنا کہیں کوئی حکم شرع بیان کرنا کہیں عقیدہ اور کلام کا کوئی مسئلہ بیان کرنا کہیں اصول بیان کرنا کہیں کوئی قاعدہ شریع بیان کرنا یہ ان کا مقصود ہوتا ہے ترجمت الباب میں اس مناسبت سے کوئی آیت کوئی حدیث کوئی جز کوئی قول عنوان کے ساتھ لاتے ہیں اس کے تحت فرمایا وقول اللہ جل ذکر ان جین سورسا آیت نمبر ایک سو تریسٹھ حد صن الحمیدی امام حمیدی یہ امام بخاری کے شیخ ہیں استاذ ہیں اور کثرت کے ساتھ ان سے روایت کرتے ہیں عبد الله ابن الظبیر قال حد ثنا سفیان کال حد ثنا یابن سعید قال قالہ محمد بن ابراہیم عطمیو انہو سامع القمت بن وقاص الہ یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعلیٰ انہوں عل المنبر قال سمیت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نواه فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى یعن کہا فہجر تو ہوا جر علی او کما کال یہ حدیث جس کو امام بخاری نے یہاں روایت کیا یہ صحیح بخاری میں سات جگہ آئی ہے صحیح بخاری میں سات جگہ یہ حدیث آئی ہے ابتدا کی امام بخاری نے اپنی کتاب کی بد الوحی سے اور آپ نے دیکھا کہ بد الوحی حضور اللہ پر وحی کی ابتدا یہ کتاب ہے اس سے آغاز کر رہے ہیں سعید بخاری کا اور جو پہلی حدیث اس باب میں لائے ہیں اس میں وہی کا کوئی ذکر نہیں ہے اب جہاں یہ صورت ہوتی ہے تو محدثین ترجمت الباب اور حدیث الباب کے درمیان ربط کو واضح کرتے ہیں کہ پھر وہ کیوں لائے کبھی بھی ترجمت الباب کے ساتھ حدیث الباب امام بخاری کے ہاں بے ربط نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہوتا ہے محدث اس کے بعض پہلوؤں سے اختلاف کر سکتا ہے اتفاق کر سکتا ہے مگر امام بخاری کے ذہن میں کوئی ایک ربط ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس عنوان کے تحت ترجمت الباب کے ساتھ حدیث الباب کو وارد فرماتے ہیں اب یہ حدیث کا جو مضمون ہے حدیث الباب کا وہ ہے ہجرت کی طرف مضمون کیا ہے ہجرت باب کا عنوان ہے وہی تو اس کے درمیان ربط کے کئی پہلو اور کئی گوشے ہیں مگر صرف ایک گوشہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ہجرت کہتے ہیں کسی چیز کو کسی جگہ کو چھوڑ دینا ہجرت کہتے ہیں کسی عمل کو کسی جگہ کو گھر کو وطن کو کسی مقام کو چھوڑ دینا ترک کر دینا اور اس سے علیحدہ ہو جانا اس سے علیحدہ ہو جانا اس کو ہجرت کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور اب اس ہجرت کا وہی کے ساتھ کیا تعلق ہوا وہی ہے نبی کا اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جانا کہ اللہ کے کلام سے ان کا اتصال ہو جائے نبی کا اللہ سے ایسا اتصال ہو جانا ایسا ربط اور تعلق ہو جانا کہ اللہ تعالی کا کلام وہ نبی حاصل کر سکے حصول ہو جائے کلام الہی کا تو وہی کا منشا یہ ہے تو وہی اللہ سے ایسے تعلق کی شکل میں پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کلام الہی کا حصول اور وصول ہو سکے اور ہجرت کسی جگہ کسی شہر کسی شے شہ کو چھوڑ کے لا تعلق ہو جانے کا نام ہے اب جو رابط ہے حدیث الباب اور ترجمت الباب میں وہ یہ بنا کہ جب کسی سے تعلق بنانا ہو تو کسی سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہے سمجھ گئے بات کو کہیں تعلق جوڑنا ہو تو اس تعلق کو جوڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں تعلق توڑنا پڑتا ہے تو کچھ ٹوٹے تو کچھ جڑتا ہے تو گویا دنیا سے تعلق جب تک توڑیں گے نہیں رب تک رب سے تعلق آپ جوڑ نہیں سکتے تو یہ ہجرت اور وہی کا جوڑ مل گیا کہ نہیں یہ حدیث الباب اور ترجمت الباب کا ربط ہے اس ربط کو بیان کرنا یہ محدسین کا کام ہے امام بخاری نہیں بیان کرتے اور اس کے ساتھ آپ کہیں گے کہ وہی کی اور ہجرت کی بھی درمیان میں سمجھ آ گئی مگر اس حدیث میں تو بیان ان اعمال و بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے تو اب اس ربط کا نیت کے ساتھ کیا تعلق بنا تو اب نیت کے ساتھ تعلق یہ ہوا کہ کسی کو چھوڑ دینا تاکہ اس مالا اعلیٰ کے ساتھ آپ جڑ سکیں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے تو نیت میں خالصیت اور نیت میں لاہیت اگر ہو تو تبھی انسان کو کچھ چھوڑنا نفع دیتا ہے اور کہیں جڑنا نفع دیتا ہے تو حضور رسلاۃ والسلام اپنی شہری گھریلو زندگی حتیٰ کہ اس زندگی ترک کر کے چھوڑ کر غار ہیرا میں چلے جاتے اور طویل وقت اس تعلق کو ترک کر کے اس تعلق سے ہجرت فرما کر غار ہیرا میں جا کے بیٹھتے اور یکسوئی سے اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑتے اور اس تعلق میں اخلاص اور للہیت اس کمال پر جا پہنچی کہ پھر پردے ہٹا دیے گئے اور اس ہرا میں رب کریم حضور سے کلام و ہو گئے یہ ہجرت وہی اور اخلاص فنت ان تینوں مضامین کا باہمی تعلق اور ربط ہے وہی لغت عرب میں کئی معانی وہی کے ہیں جن میں ایک معنی اشارہ کرنا بھی ہے الشارہ تو تیزی سے خفیہ اشارہ کرنا اس کو بھی وہی کہتے ہیں اشارہ کو بولیے وہی کہتے ہیں اب یہ دوسرا نقطہ بتا رہا ہوں تو امام بخاری نے بد الوحی اور وہی کے لفظ کو سے حدیث کی کتاب بخاری شروع کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالی کے ساتھ جب تعلق قائم ہوتا ہے تو بہت سی باتیں اشارات میں ہوتی ہیں چونکہ وہی کے معنی میں اشارہ ہے ہر چیز ظاہر نہیں کی جاتی بہت سی باتیں اشارات میں ہوتی ہیں نوٹ فرما لیا آپ نے چنانچہ اولیاء کرام اور ارفائے عزام اور صوفیاء ان کے ہاں کثرت کے ساتھ اشارات پائے جاتے ہیں تو اولیاء اور عرفاء کے اشارات یہ انبیاء پر نازل ہونے والی وہی کی فجوزات میں سے ایک فیض ہوتا ہے اشارہ فجوزات نبوت میں سے ایک حصہ ہے اس لیے آپ کتابیں پڑھیں گے کتاب الاشارات اور صوفیاء اور اولیاء کے احوال میں اور ان کے بیانات میں کثرت کے ساتھ اشارات کی زبان سے بات کرتے ہیں اور صوفیہ نے کہا کہ صوفیہ کی زبان اشارہ کی زبان ہوتی ہے لہذا وہی بند ہو گئی آکال سلاۃ اسلام کے بعد اور اشارات امت کے اللہ کے لیے برقرار رہے یہ وہی کے معنی اشارہ میں اشارہ ہے تو اس طرح خیر وہی کا ایک معنی کتابت بھی ہے کیا اور اس سے مراد کتاب بھی ہے اس لیے یہ قرآن مجید ایک واحیہ الہی ہے اور اس وہی کو قرآن نے ظال کتاب کتاب رہی بفی اس وہی کو کتاب کہا ہے چونکہ وہی کا معنی کتاب آپ سے لوگ کبھی سوال کرتے ہوں گے کہ یہ تو وہی الہی ہے اور جب حضور علیہ السلام پر اتری اس وقت تک کتابی شکل میں تو موجود تھی نہیں تو یہ وہ کتاب ہے کتاب کیوں فرمایا اب اس کا مفہوم سمجھ گئے اس لیے کہ وہی کا معنی ہی کتابت ہے تیسرا معنی مکتوب بھی ہے لکھا گیا مکتوب اور مکتوب آپ کو پتا ہے خط کو کہتے ہیں تو وہی کا ایک اشارہ یہ ملا کہ وہی اللہ اور نبی کے درمیان خط و کتابت بھی ہوتی ہے خط و کتابت ہوتی ہے اس کا معنی رسالت بھی ہے اس کا معنی الہام بھی ہے القا بھی ہے الغرض لغت عرب میں لفظ وہی کے بہت سارے معنی اب جو چیز اس میں میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آگے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت کی اور اس کے لیے گھر چھوڑا اور روانہ ہوا تو اس کے لیے وہ نکاح ہی ہے اس کا مقصود نکاح ہی ہے مطلب کیا کہ اسے سوائے اس نکاح کے اور کوئی اجر نہیں ملے گا اور جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی اسے سوائے دنیا کے اور کوئی اجر آخرت کا اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا کہ کرے تو دنیا کے لیے ہجرت اور کہیں کہ ہم نے تو حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا ہے تو یہ دھوکہ دہی ہے حضور کی سنت تو ایسی ہجرت ہے جیسے مکہ سے مدینہ کر دی منع نہیں فرمایا دنیا کے لیے ہجرت کرنے کو منع نہیں فرمایا مگر یہ کہا کہ خلط ملت نہ کیا جائے نیتوں میں نیت اگر دنیا کے لیے ہجرت ہے تو اسی کا اجر ہوگا ہجرت اللہ کا اجر نہیں ہوگا ان نمل اعمال و کہ اعمال کے اجر کا دار و مدار نیت پر ہے تو فرمایا اگر دنیا کی ہجرت ہے تو اس کے لیے دنیا ہے عورت کے لیے ہجرت ہے تو اس کے لیے نکاح ہے آخرت نہیں ہے اب آگے میں مختصر کر دوں گا چونکہ پہلی حدیث ہے تو بس میں چند نکاح ارض کر رہا ہوں اب میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں سات جگہ وارد ہوئی ہے اور جو بڑی عجیب بات ہے وہ یہ مثلا یہ کتاب بدع الوحی میں پہلی بار آئی ہے یہ حدیث دوسری مرتبہ یہ حدیث آگے باب ما جا مال بن نیا اس باب کے تحت پھر امام بخاری لائے ہیں کہ باب اس بیان میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے پہلی مرتبہ اس حدیث کو بد الوہی کے تحت لائے ہیں دوسری مرتبہ براہ راست نفس سے مضمون اور نفس عنوان کو ایک کر دیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اس باب میں لائے ہیں تیسری مرتبہ کتاب العطق میں لائے ہیں امام بخاری اس کو چوتھی مرتبہ باب الحجراہ میں لائے ہیں چوں کہ ہجرت کا ذکر ہے سو باب الحجرا میں یہ حدیث لائے ہیں پانچویں مرتبہ کتاب النکاح میں لائے ہیں کیونکہ اس میں کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنے کا ذکر ہے تو وہ بھی لائے ہیں تو چھٹی مرتبہ کتاب النظور ان نظور و المان ال ایمان نظور اس باب اور اس کتاب میں لائے ہیں چھٹی مرتبہ ساتویں مرتبہ کتاب الحیل میں لائے ہیں ہیلوں کے بیان میں یہ میں نے پوری بخاری شریف کا خلاصہ حدیث ہجرت پر بیان کر دیا تو سات مقامات پر یہ حدیث ہجرت آئی ہے اب اس میں جو بڑی خاص چیز اب چونکہ موضوع عقائد ہے اب عقائد کے باب میں جو بتانا چاہتا ہوں یہ واحد ایک جگہ ہے جہاں امام بخاری نے اختصار سے ہجرت کا مضمون بیان کیا یا تو اس طریق سے جو امام بخاری کو یہ حدیث پہنچی اس طریق میں اختصار تھا اور باقی مقامات پر جن رواج سے یہ حدیث پہنچی ان میں تفصیل تھی وہ چھے کے چھ بقیہ مقامات کا مضمون ایک ہے پہلی مرتبہ یہ جو حدیث آئی ہے اس کے مضمون میں اختصار ہے اب ان میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب مفصل مضمون ہجرت کا بعد میں چھ مرتبہ آیا ہے تو امام بخاری اس روایت کو اور اس سند کو بعد میں بیان کر لیتے اور مفصل مضمون جو زیادہ جامع ہے اس سے پہلے حدیث کے طور پہ ابتدا کر دیتے ایسا کر سکتے تھے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ساتوں جگہ اس حدیث کے راوی صرف ایک ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو بخاری شریف کی ابتدا روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے تان کو رد کرنا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم روایت حدیث کے خلاف تھے وہ خلاف نہیں تھے محتاط تھے ان کی احتیاط کو مخالفت سمجھ لیا گیا لوگوں کو مغالت آئے اب یہ جو فتنہ ذہنوں میں پایا جاتا تھا کہ وہ روایت حدیث کے حق میں نہیں تھے اس فتنے کو رد کرنے کے لیے امام بخاری نے پہلی حدیث روایت عمر پر قائم کی ہے کہ اگر وہ روایت حدیث کے خلاف ہوتے تو میں نے تو پہلی حدیث ہی روایت عمر سے لی اب اگلا سوال پھر قائم رہا کہ روایت تو ہر جگہ سیدنا عمر فاروق ہی کی ہے ساتوں مقامات پر تو مفصل حدیث پہلے کیوں نہیں لائے اور یہ مختصر کیوں لائے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے اس سے میں نے جو غور کیا امام بخاری اہل سنت میں صاحب تصوف صاحب طریقت صاحب سلوک صاحب محبت اور کمال درجے کے صاحب ادب ہیں تو اس آکر کی میری سمجھ میں بات یہ آئی کہ امام بخاری کے سب سے اعلی شیخ امام حمیدی ہیں اور شیخ ان کے ایک ہزار اسی شیوخ ہیں جن سے حدیث کا سیما کیا ہے مگر امام حمیدی ان کے شیخ اکبر ہیں تو اس فقیر کی اور اس حقیر کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اس حدیث کو مختصر مضمون پر ہونے کے باوجود شروع اس لیے کیا کہ ادب شیخ ملحوظ رہے پہلی روایت وہ درج کروں جو میں نے اپنے شیخ سے سنی ہے اس میں شیخ کا ادب بھی ملحوظ ہے آگے حالانکہ مختصر ہے مگر شیخ سے مروی ہے اس کا سما اپنے شیخ سے کیا ہے اس لیے اس سے صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے. تو اب یہ شروع میں یہ بات یا اس کے مضمون میں یا متن میں تو نہیں ہوگی مگر یہ نقطہ آپ سمجھ لیں کہ اس امام حمیدی عبداللہ بن زبیر سے روایت کرنے کا مقصد ایک یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادب شیخ کی تعلیم ہو اب اس کے بعد مزید اعتقادی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہجرت ایک عمل ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو فی نفس ہی عبادت ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو اور چھ کے چھ مقامات جو بعد میں آئے ہیں ان میں جو الفاظ آئے ہیں ہجرت کے وہ جیسے فرمانہ حجرت ہو ما حاجرا الہ یا فمن کانت ہجرت ہو الا دنیا یوسی جو یہ آیا ہے کہ جو دنیا کے لیے ہجرت کرے وہ دنیا کو پالے گا اس کی بجائے اس سے پہلے امام بخاری چھ مقامات پر جو روایت بعد میں لائے ہیں ہر جگہ مضمون یہ ہے کہ فمن کانت ہجرت ہو الا اللّہ ہی فقانت ہجرت ہو الا اللہ ف من کانت ہجرت ہو الاح و رسول ہجرت ہو اس کے بعد یہ لائے ہیں دنیا کی طرف اور عورت کی طرف تو فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت کی اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے اور پھر فرمایا جس نے دنیا کی طرف کی اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے اور جس نے نکاح کے لیے کسی عورت کی طرف کی اس کی ہجرت نکاح اور عورت کی طرف ہے تین چیزیں بیان فرمائیں یہاں پہلی ترک ہو گئی جو پیچھے چھ میں موجود ہے چھے کی چھ روایات میں موجود ہے تو گویا نفس مضمون بعض محدسین نے یہ بھی کہا کہ کہیں کہیں امام بخاری کی عادت ہے کہ جب کثرت کے ساتھ مفصل عدیث بیان ہو رہی ہو تو کہیں اختصار سے بھی مضمون کو بیان کر دیتے اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ اختصار امام بخاری نے نہ کیا ہو امام حمیدی نے جس راوی سے انہوں نے لیا انہوں نے اعتمادن کی حدیث معروف ہے اور متواتر ہے اور مشہور ہے اور معروف ہے لہذا سب کو معلوم ہے تو انہوں نے اختصاراً حدیث کو روایت کر لیا ہو اور امام بخاری نے اس کو پہلے درج کر دیا لیکن الت تحقیق مضمون کامل اس حدیث کا یہ ہے کہ فمن کانت حجرت و رسول ہی حجرت و رسول جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نیت سے ہوگی سو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے اب یہاں جو اعتقاد کی بات اسٹیبلش ہوئی وہ یہ کہ ہجرت ایک عمل صالح ہے ہجرت ایک عبادت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا من خرج من خارا جمن بی مہاجر کل موت جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ہجرت کی نیت سے رستے میں اسے موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہجرت کا اس کے حق میں متحقق ہو گیا تو قرآن سے تائید ہو گئی اس کی اب جو اعتقاد کا مسئلہ ثابت ہوا بڑا اہم اہل علم کے لیے وہ یہ یاد رکھیں کہ ہجرت ایک عمل ہے اور ایسا عمل ہے کہ جو عبادت ہے جو ایک اور بطور عبادت ہجرت اور مہاجرین کی کثرت کے ساتھ فضیلت آئی ہے تو اس لحاظ سے آپ ذکر دیکھیں کہ اگر ہجرت ایک عبادت ہے تو بطور عبادت تو خاص ہے صرف اللہ کے لیے کہ عبادت اللہ کے سوا بشمول رسول کے بھی کسی کے لیے بولیے نہیں ہو سکتی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ عمل ہجرت ایک عبادت ہے عمل ہجرت ایک عبادت ہے اس میں شک نہیں مگر کمال ہے کہ امام بخاری نے چھ مقامات پر یہ حدیث روایت کی اور سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور وہ ایک ایسے عمل ہجرت کو کہ جو عبادت ہے کو کہتے ہیں اور یہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے بیان ہوا فرماتے ہیں فمن کا انت ہجرت ہو الا اللّہ کہ یہ ہجرت جو ایک عبادت کا عمل ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا تو اس کو اجر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کا ملے گا تو پتا چلا کہ عمل عبادت ہجرت جیسا عمل بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف برابر کرنا جائز ہے بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو عبادت کا عمل ہے اللہ کی طرف تو ٹھیک ہے تو رسول کی طرف کیوں کیا جائے ماض اللہ اللہ کے غیر کی طرف کرنا ناجائز ہے تو امام بخاری نے اس حدیث کو چھ مقامات پر وارد کر کے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا ذکر یکساں ہر جگہ کر کے یہ مسئلہ عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی طرف ہجرت اور عبادت کے عمل کا انتساب اور نسبت نہ صرف جائز ہے بلکہ خود سنت رسول ہے تو فرق کیا ہوگا فرق یہ ہوگا کہ ہجرت کے بیان کی دو جہتیں ہوں گی اگر ہجرت کے ذکر کا بیان اس سے مراد عبادت ہو تو پھر تو وہ خاصتاً للہ ہوگی اور اگر ہجرت کا ذکر ہے مراد اگر مراد ہجرت بطور توجہ ہے اگر مراد ہجرت بطور عمل ہے اگر ہجرت پر واقع ہونے والا اجر مراد ہے اور شریعت میں ہجرت کا حکم مراد ہے تو اگر یہ مور ہیں تو سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مساوی ہوں گے اور اگر عبادت ہے تو اللہ کے لیے خاص ہوگا جیسے اطاط لہ بل الرسول جیسے بیت لاہ بل الرسول جیسے ردا لسول جیسے حرمت للہ ور رسول جیسے محبت لاہ بر رسول جیسے النفاد لاہ بل رسول جیسے الدب مل و مار رسول تو جیسے ان تمام اعمال کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف برابر ہے فرق یہ ہے کہ اگر مراد اس سے عبادت لی جائے تو پھر صرف اللہ کے لیے خاص ہوگی اور اگر وجہ عبادت کو ایک طرف کر دیا جائے باقی جمی وجوہ کے اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا برابر ہوگا اور ہجرت الر رسول سے مراد بھی ہجرت اللّہ ہوگی تو یہ تغائر اور تنافی اور تناقز اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان دوئی کو مٹا دیا گیا ہے حکم کے اعتبار سے یہ حدیث اول تھی جو بخاری شریف سے ہم نے لی اور جو میں نے آپ کو عرض کیا اس کے بعد جو حدیث دوسری آئی ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر دو کو لے رہے ہیں اس میں نزول وہی کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے نزول وہی کی کیفیت کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن اربع عن ابي هي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان الحارث بن حشام رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احيانا یا یعطینی مثل سلسلت الجرس وہو اشدہ علی فیفسم عنی وقد وعیت عنہ وقال و احیانا یتمثل لی الملک رجلا او کما قال الہ آخر الحدیث حضرت ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن شام نے آقا علیہ اللاط و اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وہی کس طریقے سے نازل ہوا کرتی تھی نزول وہی کی کیفیت کا سوال کیا ہے کیسے نازل ہوتی تھی اس حدیث میں حضور علیہ اللاطلام نے دو طریقے بیان فرمائے کتنے طریقے بیان ہیں اس حدیث میں ایک طریقہ بیان فرمایا ہے کہ مجھ پر جب وہی نازل ہوتی تو وہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی تھی اور وہ کیفیت مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی تو گویا ایک اشارہ یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح وہی کا نزول ہوتا اس گھنٹی کی آواز کے اندر ایک گینا ہے ایک ترنم اور تغنم ہے اس سے میرا ذہن اس سمت جاتا ہے کہ ترنم اور تغنم متلقن ممنوع نہیں ہے اگر متلقن یہ ممنوع اور حرام ہوتا تو نزول وہی کی کیفیت اللہ رب العزت کے لیے کوئی موتاجی نہ تھی سو طریقے رکھتے مگر گھنٹی کی آواز کا طریقہ اس میں سے خارج کیا جا سکتا تو گویا گنا اور لے میں بھی کچھ ہے بس اتنی بات عرض کرنی دوسری چیز توجہ طلب ہے آپ نے فرمایا واحان یتمل کو راج اللہ اور کبھی ایسا مجھ پر نازل ہوتی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ یعنی جبرائیل امین انسانی شکل میں متمسل ہو کر میرے سامنے آتا فیوکل منی اور مجھ سے خطاب کرتا یعنی وہ الہی بطور کلام مجھے پہنچاتا اور میں اس مجلس یا کلام کے ختم ہونے سے پہلے اسے یاد کر لیتا اب یہ جو دوسرا فرمایا الفاظ یتمثل الملا کو رج کہ فرشتہ جبل امین انسانی شکل میں متمثل ہو کے میرے پاس آتا اب فوائد الحدیث کے تحت اس سے فائدہ یہ معلوم ہوا اور یہ ثابت ہوا کہ فرشتوں کا انسانی اور بشری شکل میں متمسل ہو کے آنا جائز ہے اور فرشتے ارواح کی نسل ہوتے ہیں فرشتے روحوں کی نسل ہوتے ہیں اور اصلاً نہ فرشتوں کا کوئی جسد خاکی ہوتا ہے اور اصلاً نہ روحوں کا ارواح کا جسد خاکی ہوتا ہے اور وہ بش وہ عنسری جسم نہ رکھنے کے باوجود جب زمین پر آتے ہیں بشروں سے ملنے کے لیے انسانوں سے ملنے کے لیے تو ایک مناسبت جنسی پیدا کرنے کی خاطر ان مجرد روحوں کو اور مجرد نور کو جسم کا تمسل دے دیا جاتا ہے متمسل جسم کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک رابط ایک معاونص جن سی مناسبت پیدا ہو جائے اور جب تک جنسی مناسبت فریقین دینے والے اور لینے والے کے درمیان قائم نہ ہو اس وقت تک ایسال ممکن نہیں رہتا ایسال یعنی دینا پہنچانا نہ ایسال ممکن رہتا ہے نہ وصول ممکن رہتا ہے اور ایسال اور وصول کے لیے دو اینڈز فریقین کے درمیان ایک مناسبت جنسی ظاہر تمسلاََََََََََََََ مری دکھائی دینے والی ایک مناسبت جنسی ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ دکھائی دے اپنے جیسا دکھائی دے اس کو تمثل ارواح کہتے ہیں جیسے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا تو فرمایا روح فتمہ باش رن سویا ہم نے اپنی روح روح المین کو بھیجا اور پورے پورے بشر اور انسانی شکل میں متمثل کر کے بھیجا تو متمسل حقیقت نہیں ہوتی اسی طرح آکاسلام کی خدمت میں جب جبرائیل امین آتے تو فرمایا یتمسل ملا کو رجولا انسانی اور بشری صورت میں فرشتہ جبرائیل مجھے لیے متمسل ہو کے آتا اور کئی بار صحابہ کرام دیکھتے کہ کوئی بیٹھا آکلیہ السلام سے ہم کلام ہے جب وہ چلے جاتے تو حضور علیہ السلام پوچھتے تو میں معلوم ہے یہ کون تھے عرض کرتے اللہ و رسول عالم اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے یا رسول اللہ تو تب آپ فرماتے یہ جبرائیل امین تھے تو اس سے تمثل ارواح کا مسئلہ ثابت ہوا اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسی وجہ سے بیان کیا او نے اور علماء نے اور محدثین نے اور امام جلال الدین سیوتی رمتہ اللہ علیہ الحاوی الفتاحبہ میں رسالہ اس کے اوپر درج کیا لکھا امام کستورانی نے علامہ عینی نے اور امام اسقلانی نے اور بے شمار ائمہ حدیث اور ائمائے تصوف میں یہ صرف صوفیاء کی بات نہیں بتا رہا اِمائے حدیث اور محدثین کی بات بتا رہا ہوں انہوں نے اس بات کی توثیق اور تصدیق کی اس بات کی توثیق اور تصدیق کی کہ اولیاء کرام بھی بعض کا علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری اکابر علماء عیدومند میں سے علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری اور وہ ایک ہی نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تیسری حدیث آپ سے مروی ہے انعائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت اول ابھی رسول اللہ صلی اللہ وسلم صالح النوم فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس سے حضور علیہ السلاۃ السلام پر وہی کا آغاز ہوا وہی کا آغاز ہوا وہ رویا صالحہ تھے صالح خواب تھے تو اس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی اور یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ اللاۃ والسلام پر وہی کی ابتدا رویا صالحہ سے ہوئی اور یہ حدیث جو کتاب و بد الوحی میں آئی ہے اور وہی کی ابتدا کے مضمون کو بزبان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہے اس سے اس سے رو یا صالحہ کے حق ہونے کا ثبوت ہوا کہ جب انبیاء کی وہی کی ابتدا خوابوں سے ہوتی ہے نیک خوابوں سے تو گویا رو یا کا متلکن انکار کرنا کفر ہوا یاد رکھیں رو یا کا مطلقاً انکار کرنا یہ کہنا کہ خواب نام کی کوئی شے ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ خلل ہے دماغ کا یہ اپنی سوچیں اس کی کوئی حقیقت نہیں جو رو یا اور خواب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ غلط عقیدہ ہے یہ گمراہ ہو جاتا ہے نہیں متلقن رویا صالحہ کا انکار کفر ہے چونکہ نصوص قرآنی کا انکار ہے قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر ہے اور دیگر کئی اور خوابوں کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ نبی پر وہی کی ابتدا بھی رویا صالح سے ہوتی ہے گویا اس کا متلقن انکار تو وہی کی ایک کیفیت کا بھی انکار کرنا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ چھ ماہ تک آقا علیہ السلام پر جو سلسلہ وہی تھا وہ اللہ رب العزت کا جو رابطہ حضور سے رہا چھ ماہ تک وہ بصورت رو یا رہا چھ ماہ تک بولیے چھ ماہ تک وہی کا جو رابطہ تھا اللہ رب العزت سے حضور علیہ السلات وسلام کے ساتھ وہ رو آئے کی شکل میں رہا اور یہاں ایک نقطۂ عجیب اور ایک نقطۂ لطیف عرض کر دوں آپ نے کثرت کے ساتھ یہ سنا ہوگا اور یہ بخاری شریف میں ابواب ہیں مسلم میں ترمزی میں تمام کتب سحاء میں ابواب قائم ہیں کہ رو آئے نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہوتا ہے آگے آئے گی یہ حدیث صحیح بخاری میں آئے گی کہ رو آئے صالحہ نبوت کا بولیے چھیالیسواں حصہ ہے آپ نے کئی بار سوچا ہوگا اور اگر نہیں سوچا تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے تو نہ سوچنا تو ہماری عادت ہی ہے اور اگر سوچا ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے کہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ قرار دینے کی حکمت کیا ہے سوال آیا کبھی کسی کے ذہن میں بیسواں بھی فرما سکتے تھے سواں بھی فرما سکتے تھے کثرت کے ساتھ جو حدیث آئی ہے کثرت سے وہ فرمایا نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے رو آئے صالحہ اس کی حکمت کیا ہے وہ حکمت آج سمجھا دوں بڑی سادہ سی حکمت ہے اور وہ یہ اللہ کی باتیں اللہ کے رسول کی باتیں بعض جہتوں کے اعتبار سے نصیحت لینے کے لیے مشکل نہیں ہوتی نصیحت کے لیے مشکل نہیں ہوتی حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ صلاۃ السلام پر نزول وہی کا زمانہ کل کتنا ہے تقریباً تیئیس برس بولیے کتنا بآ بلند تیئیس برس اور 6 مہینے ایک سال کا کتنا حصہ ہے آدھا سال تو اگر 6 مہینے کو ایک یونٹ بنا لیں تو تیئیس برس کے کتنے یونٹ بنے ملٹی پلائی بائی ٹو کتنے بنے چھیالیس یونٹ بنے حدیث پاک میں آیا کہ 6 مہینے وہی الہائی کی جب ابتدا ہوئی تو وہ بصورت ارو یا صالحہ ہوتی تھی وہ 6 مہینے کا جو حصہ ہے وہ جب تیئیس برس جو زمانہ نزول وحی وہی ہے اس پر تقسیم کرتے ہیں تو چھیالیسواں حصہ بنتا ہے کیا بنتا ہے 40 حصہ سو آکا علیہ السلام کی بے سب کے بعد نزول وہی قیامت تک بند کر دیا گیا اور اس کا ابتدائی ایک یونٹ جو رویا ہے صالحہ کا چھ ماہ پر مشتمل تھا جو کل زمانے کا چھیالیسواں حصہ بنتا ہے وہ قیامت تک امت کے صالحین کے لیے برقرار رکھ دیا <laughs> سو اب اولیاء اور سلحہ کے لیے نبوت کا وہ چھیالیسواں حصہ ہے جس کو مبشرات بھی کہتے ہیں اور رو آئے صالحہ بھی کہتے ہیں سو اس کی تصدیق ہو گئی اور اس کا ثبوت ہو گیا اس حدیث سے کہ حضور علیہ السلام پر وہی کی ابتدا کیسے ہوئی لہذا بہت لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو محض متلک انخواب کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ وہی لوگ اڑاتے ہیں جن کو یہ حز نہیں ملا جن کو اس حصے میں سے نصیب ملا ہی نہیں ہے وہ مذاق نہ کریں تو کیا کریں اور جن کو نصیب ملا ہے ان کا عالم اور ہوتا ہے ایک تو یہ بات ہوئی اب اگلی بات رویا صالحہ کا وہی سے تعلق کیا ہے یہ عقیدے کے بعد میں اس میں عقیدہ اور تصوف عقیدہ اور معرفت دو موضوع اس میں ہیں عقیدہ اور معرفت دو موضوع ہیں. کیا تعلق ہے رو آئے صالحہ کا وہی کے ساتھ تو یاد رکھ لیں آگے حدیث کے لفظ ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں فقان اللہ یار الاجا مسل فلاق صبح جو بھی خواب آقا علیہ السلاۃ السلام رات کو دیکھتے صبح دن کے تڑکے کی طرح روشن دن کے تڑکے کی طرح وہ ایاں ہو جاتا صبح ایاں ہو جاتا اب تعلق کیا ہے رو کا خواب کا حقیقت کے ساتھ یہ بڑی لطیف بات ہے اور یہ موضوع ہے عقیدہ کا بھی اور تصوف و معرفت کا بھی تو تین عوالم ہیں بہت سے عوالم میں سے متعلق جو اس موضوع کے ساتھ ہیں وہ تین عالم ہیں ایک عالم غیب ایک ہے عالم غیب دوسرا عالم مثال تیسرا عالم شہادت حقائق سب سے پہلے عالم غیب میں ہوتے ہیں ان کو مغیبات کہتے ہیں حقائق پہلے عالم غیب میں حقائق اور وقائق عالم غیب میں ہوتے ہیں پھر جب اللہ رب العزت ان کا ظہور چاہتا ہے ظہور تو عالم غیب سے انہیں عالم مثال میں منتقل فرماتا ہے آپ بات کو سمجھ گئے اور عالمِ مثال کوئی اور حقیقت نہیں ہے اور یہ کوئی از خود فی نف ہی ایک مستقل عالم نہیں ہے یہ عالم غیب کے حقائق اور وقائع کا پرتو ہوتا ہے جیسے شیشے کے سامنے آپ اپنا چہرہ مبارک کر لیں اور دیکھیں تو شیشے میں آپ کو اپنی تصویر نظر آئے گی تو وہ تصویر از خود کوئی حقیقت نہیں آپ کی جو چہرے کی حقیقت ہے اس کا عکس ہے تو عالم غیب عالم عالم غیب کا عکس عالم مثال ہوتا ہے آپ پانی تالاب کے پانی کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کے اندر آپ کو اپنا عکس نظر آئے گا تو عالم مثال عالم غیب کا عکس ہے سو جو کچھ عالم غیب میں دکھائی دیتا ہے وہ حقائق وقائے غیب کا عکس ہوتے ہیں اب وہ واقعات اور وہ حقائق جو عالم غیب میں مخفی تھے اللہ رب العزت جب ان کے ظہور کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے ان کو عالم مثال میں بشکل عکس منتقل کرتا ہے اور عالم مثا خواب میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ عالم مثال ہوتا ہے تو عالم مثال کے بعد اگلے مرحلے میں اللہ جللہ جل مجد ہوں انہیں عالم شہادت میں پردہ اٹھا کر عالم شہادت میں منتقل کر دیتے ہیں اب فرق فقط یہ ہے کہ جن لوگوں کی روح بشریت اور مادیت اور جسمانیت اور جرمانیت اور سب اور شہویت جن لوگوں کی روح ان پردوں میں دبی ہوئی ہوتی ہے اور جن لوگوں کے دلوں کی آنکھ بینا نہیں ہوتی اور جن لوگوں کی روح نور باطن سے معروم ہوتی ہے اور جن لوگوں کے باطن کا تعلق مالا اعلی کے ساتھ نہیں ہوتا اور جو لوگ اس مادی بشری دنیا میں رہ کر ناسوتی ظلماتی دنیا میں رہ کر اپنا قلبی روحی باطنی تعلق کلی عالم بالا سے منقطع کر چکے ہوتے ہیں انہیں تو ان حقائق و واقعات کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اس عالم شہادت میں جس میں کہ وہ اور ہم خود رہ رہے ہیں سامنے آشکار ہو جاتے ہیں تو تب دیکھتے ہیں مگر جن خوش نصیبوں کی روح اس دنیا میں رہ کر پردے اٹھ چکے اور ان کا تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ قائم ہے اور ان کی باطن کی آنکھ کھلی ہے وہ انہی حقائق کو عالم شہادت میں آنے سے پہلے جب عالم مثال میں پہنچتے ہیں تو آشکار دیکھ لیتے ہیں ان کو عالم مثال میں آشکار دیکھ لیتے ہیں ہیں وہ حقائق جو کبھی پردہائے غیب میں تھے جب حقائق و لطائف کا وجود عالم غیب میں تھا تو آپ نے اسی کو غیب کہہ دیا غیب خود ایک امرے اضافی ہے غیب خود ایک امرے اور یاد رکھ لیں اللہ کے سوا کوئی غیب حقیقی نہیں ہے اور جب قیامت ہوگی تو اللہ بھی خیب نہیں رہے گا یا ہو جائے گا غیب کمرے بولیے اضافی ہے حقیقی نہیں ہے کوئی شے حقیقت غیب نہیں کل جو آنے والا آج ہفتہ ہے جو کچھ اتبار کے دن ہوگا وہ آج غیب ہے وہ آج سیٹرڈے کو بروز ہفتہ اتوار میں جو حقائق پیدا ہونے والے ہیں ظہور پذیر وہ آج غیب ہیں کل کا سورج چڑھنے کی دیر ہے وہ سارے غیب شہادت میں بدل جائیں گے وہ سارے غیب یہ مسئلہ علم غیب اور علم شہادت سمجھا رہا ہوں وہ سب غیب شہادت میں بدل جائیں گے تو ارے جنہیں آج آپ غیب کہہ رہے ہیں کل آپ اس کے عالم ہو جائیں گے یا نہیں کل آپ ان پر متلے ہو جائیں گے یا نہیں جن کو آج آپ نے غیب کہا اور آپ متلے نہیں ہیں کل کے دن میں آپ ان حقائق سے متلے ہوں گے یا نہیں تو کل وہ غیب نہ ہوں گے وہی وہ شہادت ہو جائیں گے پھر اگلا دن آپ کے لیے غیب ہوگا اگلا دن آپ کے لیے غیب ہوگا پھر جب آپ اگلے دن میں جاخر ہوں گے تو وہ عالم شہادت بن جائے گا تو فرق فقط اتنا ہے جن کے لیے کل اور آج کے درمیان پردہ حائل ہے ان کے لیے پردے کی اس طرف غیب ہے اس طرف شہادت ہے اور کچھ نگاہیں وہ ہیں جن کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے جن کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے ان کے لیے وہ بھی شہادت ہے یہ بھی شہادت ہے اب دونوں گھر سچے ہیں اب میں تطبیق کر رہا ہوں کیونکہ میرا مشرب جھگڑا نہیں جوڑنا ہے میں توڑتا نہیں بولیے بولیے نا جوڑتا ہوں یہی ایک عادت ہے کہ بہت کو اچھی نہیں لگتی بہت کو لگتی بھی ہے ہم توڑتے نہیں جوڑتے ہیں. اب تطبیق بتاتا ہوں تطبیق بتاتا ہوں جن کے لیے اور آج کے درمیان پردہ حائل ہے ان کے لیے غیب اور شہادت کا فرق ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا پردہ اٹھا دیا جن کا پردہ اٹھ گیا وہ کل کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے آج کو دیکھ رہے ہیں فرق آپ نے کہہ دیا یہ کفر ہو گیا بھئی کفر کیسے ہو گیا ان جو کام کل کرنے والے ہیں آپ اور آپ کافر نہیں ہوں گے انہوں نے وہی کام آج کر دیا یہ کیسے ہوا کہ کل کیا تو مومن اور آج کر لیا تو کافر بھائی نیا استدلال ہے یہ کتابوں میں نہیں ملے گا لکھ لیں یہ بات طے شدہ ہے آپ عمر گزار لیں ساری دس ہزار کتابیں اٹھا لیں دس ہزار کتابیں عمر پوری گوا بہت سی چیزیں ہیں لاکھوں چیزیں یہاں ملیں گی کتابوں میں نہیں ملیں گی اور ہمیں بھی کتابوں سے نہیں ملی <تصفح> اس لیے لکھ لیں جتنا لکھ لیں جتنا لکھ سکیں بہتر ہے تو یہ کیا ہوا کہ جو کل کریں تو حق اور آج کسی کو ہو جائے تو باطل آج ہو جائے تو باطل سو اس لیے فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب نگاہ ڈالتا ہے تو وہ چونکہ عالم میں حقیقی ہے تو جب کوئی امر فی الحقیقت غیب میں ہوتا ہے وہ اس کا بھی عالم ہے اور اللہ کے لیے تو جب فرمایا عالم الغیب و اللہ عالم الغیب ہے اور عالمش شہادہ ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے لیے بھی غیب ہے اللہ کس غیب کا جاننے والا ہے اگر آپ نے مان لیا کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے بھی غیب ہیں اور وہ ان کو جانتا ہے تو آپ تو کافر ہو گئے اللہ سے تو کچھ مخفی بولی اللہ سے تو کچھ مخفی ہے نہیں جب اللہ کے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں کن کی ابتدا سے لے کر فیقون کی انتہا تک اللہ رب العزت کے لیے کوئی شہ غیب نہیں تو پھر وہ عالم الغیب کیسے ہوا اس کے لیے تو ہر شے شہادت ہے تو میں نے ابتدا میں اس کا جواب دے دیا تھا وہ یہ کہ غیب ایک امرے اضافی ہے کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں ہمارے لیے ہے تو اس کا فرمانا یہ ہے کہ لوگوں جو تمہارے لیے غیب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور جو تمہارے لیے شہادت ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں سو وہ عالم الغیب و شہادہ ہے اپنی حقیقت میں اور ایک بات یاد رکھ لیں پورا قرآن پڑھ لیں اور کل کتب حدیث پڑھ لیں کوئی نص ایک نص بھی قرآن اور حدیث کی یہ بات ایک محقق سکا بات عرض کر رہا ہوں اس کو لکھ لیں اور انشاءاللہ اللہ دنیا میں کوئی فرد کبھی بھی اس کو رد نہیں کر سکے گا کوئی شخص اور وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت عالم الغیب و اس نے یہ تو بیان فرمایا کہ میں عالم الغیب و ہوں اور یہ بھی بیان فرمایا کہ غیب کو از عدق اللہ یا الغیب کوئی غیب کو جاننے والا یعنی اس کا عالم نہیں ہے خود کوئی نہیں جانتا مگر قرآن اور حدیث کی کسی نص میں اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جس غیب کو میں جانتا ہوں کسی کو بتاتا بھی نہیں ہوں اس نے ہر جگہ لوگوں کے جاننے کی نفی کی اپنے بتانے کی نفی نہیں کی بس اتنی بات ہے وہ جانتا ہے خود اور امبیا اور اولیاء کو جب کہتے ہیں کہ جانتے ہیں تو وہ اس کے بتانے سے جانتے ہیں تو بتانا اللہ کا یہ قدرت الہیہ ہے یہ قدرت عباد نہیں ہے یہ بندوں کی قدرت نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے سو جب نبی اور ولی غیب پر مطلع ہوتا ہے تو ولی اور نبی کا غیب پر مطلع ہونا بھی توحید ہے کیونکہ اللہ کے مطلع کرنے سے اسے خبر ہوئی اللہ مطلع نہ کرتا تو انہیں خبر نہ ہوتی اس لیے اور اولیاء کو علل غیب کہتے ہیں عالم الغیب نہیں کہتے یہ شان میں فرق رکھتے ہیں امبیا اولیاء کے لیے ثابت کرنا ہو تو کیا لفظ بولتے ہیں مطلع اللغیب اور اللہ کے لیے بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں عالم الغیب اور وہ مطلع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جان نفی کی علم کی کی اطلاع کی نفی نہیں کی یہ بات پختہ ذہن نشین کر لی علم کی نفی کی اطلاع کی بولیے نہیں کی بلکہ اس نے تو اشارے میں بات ساری سمجھا دی فرمایا وند ہو مفات یہ جو غیب ہے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں بولیے غیب کی بولیے کنجیاں میرے پاس ہیں اگر رب کائنات کا مقصود یہ ہوتا کہ غیب وہ حقائق ہیں جو کبھی بھی کسی کو بتانے ہی نہیں اگر غیب ان حقائق کا نام ہوتا جو کسی کو بتائے نہیں جاتے اور کسی کو بتائے نہیں جائیں گے اور ان پر کسی کو مطلع نہیں کیا جائے گا اگر غیب ہمیشہ مخفی رہنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ غیبوں پر تالا میں نے لگا رکھا ہے وہ چابیوں کا نام نہ لیتا بند رکھنا ہو تو تالا کہتے ہیں اور ان کو کھولنا ہو تو چابی کہتے ہیں اس نے تو غیب بھی کہہ دیا اشارہ بھی بتا دیا مفات غیب کھولنے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں جو نبی اور ولی نہیں ہو جن کا رابطہ اور اتصال مالا اعلی سے اور مالا اعلیٰ کے بعد حضور اللہ سے قائم نہیں ہے جن کے حجابات میں نے اٹھا نہیں دیے جن کا تعلق میرے ساتھ قائم نہیں ہو گیا جن کے دلوں کو اور روحوں کو میں نے اپنے اسرار اور مغیبات اتارنے کا تالاب نہیں بنا رکھا جو میرے ساتھ مرتب اور متصل نہیں ہو گئے وہ سن لیں میں نے تالا لگا کے چابیاں خیب کی اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں کسی شخص کی مجال نہیں کہ کھول کر خیب پا سکے چابیاں پاس رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بند نہیں رکھتا تمہارے لیے بند ہے جن کو بتانا ہوتا ہے چابی سے کھول کے بتا دیتا ہوں تو غیر نبی اور غیر ولی کے لیے قفل ہے تالا ہے اور نبی ولی کے لیے چابی ہے کیا سمجھے غیر نبی اور غیر ولی کے لیے تالا ہے تالا ہے اور نبی اور ولی کے لیے تو غیروں کے لیے تالا ہوتا ہے جب آپ یہاں آئے ابھی درس اٹینڈ کرنے تو گھروں کو تالا لگا ہے چابیاں آپ کی جیب میں آپ کہیں گی ہندی مفات الباب ہندی مفات الباب گھر کی چابیاں میرے پاس ہیں اب کوئی غیر جانا چاہے تو کھول بولیے کھول نہیں سکتا آپ کی زوجہ نے کہا میں نے گھر جانا ہے آپ فوری چابی نکال کے دے دیں گے لے جائیں اور اگر آپ کی زوجہ کے پاس چابی ہے آپ نے کہا جانا ہے تو فوری چابی نکال کے دے دیں گے تو جو اہل البعت ہوتے ہیں گھر والے ہوتے ہیں چابیاں ہوتی ہی انہی کے لیے غیروں کے لیے تالے ہوتے ہیں اور اپنوں کے لیے بولیے نا چابیاں ہوتی ہیں لفظ مفاتح استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ہو تو جتنا ترلا چاہے لگا لے اس پر میرا غیب نہیں کھلے گا تالا لگا ہے ہاں اگر کوئی میرا بن جائے تو میرے بندو میں نے تو چابیاں رکھی تمہارے لیے ہیں ورنہ خدا کو تو نہ تالے کی حاجت نہ چابی کی حاجت کالا چابی اللہ کے لیے تو ہے نہیں تالا چابی اللہ کے لیے تو وہ تو نہ تالے کا محتاج اگر کسی سے چھپانا چاہے تو بغیر تالے کے نہیں چھپا سکتا جی وہ تالا اگر اللہ تعالیٰ نہ لگائے تو پھیا آپ چوری کر لیں گے خیب ہے جرت کسی کی نہیں کر سکتا اور اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو چابی کے بغیر نہیں دے سکتا تو بھائی نہ تالا اس کی حاجت نہ چابی اس کی حاجت یہ تالا چابی ہے کس کے لیے یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے اور تم انہی سے نفی کرتے پھرتے ہو یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے تو نفی پھر تو اس کے بتانے کا مقصد چابیاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چابی کا جب وجود ہوگا تو چابی کا وجود مستلزم ہے تالے کو جس کمرے کا تالا ہی نہ ہو کبھی اس کی بھی چابی دیکھی سنی یا برطانیہ میں جب میں آیا تو جس گھر میں جائیں وہاں تالا ہی نہیں ہوتا اندر اب ہم نے آ کر وہ مالک مکان سے درخواست کر کے کیونکہ کرایہ دار بیٹھے ہیں تو چا تالے لگوائیں ہماری عادت ہے ہم تالے رکھتے ہیں پاکستان میں تو اپنے تالے لگوائیں ان سے کہا بھئی جاتے ہوئے آپ کو چھوڑ جائیں گے ہم تو چابی کا جب لفظ آ گیا مفاط ہندی مفاتی تو کیا مطلب ہے تالا لگا ہوا ہے اور اگر تالا ہی نہ ہو تو پھر چابی ہوتی ہے نہیں ہوتی نا تو چابی کا مطلب ہے تالا تو جب فرمایا غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں تو اس میں اش بیان یہ دے دیا کہ غیرو تم مت جانا وہاں تو تالا لگا ہے تمہارے لیے داخلہ عالم غیب میں ممنوع ہے تو گھر والے بے بیٹا بولا بیٹی بولی بیوی بولی اعزہ بولے اقارب بولے بھائی بولے پیارے مہمان بولے جن کو گھروں میں ٹھہرانا ہے کہ وہ تو تالا لگا ہے جی ہم کیسے جائیں اللہ کے بندے تالا تو گھروں کے چوروں کے لیے ہوتا ہے اپنوں کے لیے تالا نہیں اپنے لوگ کے لیے چابی ہوتی ہے چوروں کے لیے تالا ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے تو ہاں دونوں سچے ہیں اگر کوئی چور ہے تو اس کے لیے تو تالا ہی تالا ہے کوئی چور ہے تو سچا ہے وہ سچا ہے کیوں اس کے لیے تو ہے ہی تالا تو وہ تالا نہ کہے تو کیا کہے چونکہ تو غیر ہے جب کہتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا کوئی نہیں اندر ادراک پا سکتا کوئی نہیں داخلہ کر سکتا تو سچے ہیں کہ غیر ہیں غیر تو جا ہی نہیں سکتے ان کے لیے تالا ہے اور اگر کوئی غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی ہے کوئی داتا گنج بخش علی ہجویری ہے خواجہ معین الدین اجمیری ہے بابا فرید شکر گنج ہے شیخ شہاب الدین سور وردی ہے مجد الفسانی ہے جنید بغدادی ہیں حسن البصری ہیں مولا علی المرتضیٰ ہیں تو ان کے لیے بھی تالا ہے بولی ان کے لیے بھی تالا ہے نہیں ان کے لیے چابیاں ہیں اور کوئی مولا علی ہو گیا تو اس کے لیے تو فرمایا چابیاں بھی اے میرے محبوب علی تجھ سے نچلوں کے لیے چابیاں تھیں تجھے تو خود دروازہ بنا دیا ہے من انا مدینۃ اللم و علی یون چابیاں نیچے رہ گئیں اور جب کوئی علی ہو جائے تو تو خود دروازہ ہی تم ہو جس پر چاہو کھلو جس پر چاہو بند ہو جاؤ انا مدینت العلم والی یون بابوا تو دونوں سچے ہوئے جن کو داخلہ ممنوع ہوا ان کے لیے غیب مقفل ہوا اور جو اپنے ہو گئے چابیوں والے اصحاب المفاطی کیا جو اصحاب المفاطی کنجیوں والے ہو گئے کنجیوں والے ان کے لیے کھل گیا اب آپ سمجھ گئے اور حضور السلام نے فرمایا حدیث ہے ان نہ الناس سے مفاطی ذکر اللہ فرمایا میری یاد کے لیے میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ خود چابیاں ہیں خود ہی مفاتی ہیں خود چابیاں ہیں تو یہ احکام جدا جدا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم غیب سے عالم مثال اور عالم مثال سے عالم شہادت تو جن کا تعلق عالم مثال سے ہے ان کو کشف ہوتا ہے علم ہوتا ہے ادراک اور اطلاع ہوتی ہے اور جن کا تعلق عالم مثال سے نہیں جن کے دروازے بند ہیں وہ شہادت میں ہی دیکھیں دے وہ و غیب اور مثال کو نہیں جانتے لہذا دونوں کا قول ان کے ہسب حال حق ہے ان کے ہس بحال ہر کوئی اپنے اپنے حال کے مطابق بولتا ہے جو بیچارہ نابینا ہے جس نے نہیں دیکھا وہ تو کہے گا شعی کوئی نہیں دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے جو پیدائشی نابینا ہے اگر وہ کہے کہ یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں نہ کوئی مسجد گمکول ہے نہ کوئی برمنگم ہے نہ لندن ہے نہ برطانیہ نہ پاکستان یہ سب جھوٹ ہے یہاں تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے نہ مولانا بستان علی قادری ہیں ہے ہی, ہی کوئی نہیں یہاں وہ کہے گا جس نے پیدائشی نابینا دیکھا ہی نہیں وہ کہے اندھیرا اندھیرا ہے تو وہ اس کے حسب حال اس کا قول حق ہے اس کے حال کے مطابق اور جس نے سب کچھ دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بہت کچھ ہے